جس نے زیادہ عمل کیا ہوگا اپنی طرف سے زیادہ اجر دے گا اور اگر تم نے منہ موڑا تو مجھے تم پر ایک بڑے دن کے عذاب کا اندیشہ ہے وهو على كل شيء اللہ ہی کے پاس تمہیں لوٹ کر جانا ہے اور وہ ہر چیز کی پوری قدرت رکھتا ہے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 فل رضمست و مستعد ہے کلو فی کی الا تب اور زمین پر چلنے والا کوئی جاندار ایسا نہیں ہے جس کا رزق اللہ نے اپنے ذمے نہ لے رکھا ہو وہ اس کے مستقل ٹھکانے کو بھی جانتا ہے اور آرضی ٹھکانے کو بھی ہر بات ایک واضح کتاب میں درج ہے وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ ليبلوكم أيكم أحسن عملا ولئن قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت ليقولن الذين كفروا, ليقولن الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين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 اور اگر ہم ان لوگوں سے کچھ عرصے کے لیے عذاب کو موخر کر دیں تو وہ یہی کہتے رہیں گے کہ آخر کس چیز نے اس آذاب کو روک رکھا ہے ارے جس دن وہ عذاب آ گیا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 فَلَعَلَّكَ تَارِكٌ بَعْضَ مَا يُوحَى إِلَيْكَ وَضَائِقٌ بِهِ صَدْرُكَ أَنْ يَقُولُوا, أن يقولوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ كَنْزٌ أَوْ جَاءَ مَعَهُ مَلَكٍ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 قل فاتوا بعشر سور مثله مفترات وادعوا من استطعتم من دون الله ان كنتم صادقين بھلا کیا یہ لوگ یوں کہتے ہیں کہ یہ وحی اس پیغمبر نے اپنی طرف سے گھڑ لی ہے اے پیغمبر ان سے کہہ دو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 من كان يريد حياه الدنيا وزينتها نوفئ اليهم اعمالهم فيها نوفئ اليهم اعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون جو لوگ صرف دنیاوی زندگی اور اس کی سجدت دھت چاہتے ہیں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 فَمَن كَانَ على بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّهِ وَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ مِّنْهُ وَمِن قَبْلِهِ كِتَابُ مُوسَىٰ إِمَامًا وَرَحْمَةً أُولَٰئِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ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 ج فل امک نونی مَا گنو یست ن وَمَا و مس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 ہوں فل اخروتی الاخسرون لا محالہ یہی لوگ ہیں جو آخرت میں سب سے زیادہ نقصان اٹھانے والے ہیں ان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 هم مل دین کل وما مسلم لكم علينا من فضل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 وَيَا قَوْمِ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مَا لَا اِنْ اَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ وَمَا أَنَا بِطَارِدِ الَّذِينَ آمَنُوا اِنَّهُمْ مُلَاقُوا رَبِّهِمْ وَلَكِنِّي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 وَلَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ إِنِّي مَلَكٌ وَلَا أَقُولُ لِلَّذِينَ تَزْدَرِ أَعْيُنُكُمْ لَنْي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 یہ لوگ کرتے رہے ہیں تم ان پر صدمان نہ کرو وَصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا اِنَّهُم مُغْرَقُونَ اور ہماری نگرانی میں اور ہماری وحی کی مدد سے کشتی بناؤ اور جو لوگ ظالم بن چکے ہیں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 فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَنْ يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُقِيمٌ انقریب تمہیں پتا چل جائے گا کہ کس پر وہ عذاب آ رہا ہے جو اسے رسوہ کر کے رکھ دے گا اور کس پر وہ قہر نازل ہونے والا ہے جو کبھی ٹل نہیں سکے گا ہت النُّورُ و سر فِيهَا مِنْ حل جئی نس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 بڑا مہربان ہے وہی نفی ماضنی یا بنائی اور کب یب نئی اور کم مانا والی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 وَنَادَا نُوحُ الرَّبَّهُ فَقَالَ رَبِّ إِنَّ بَنِي مِنْ اَهْلِي وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُ وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُ وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ اور نوح نے اپنے پروردگار کو پکارا اور کہا کہ اے میرے پروردگار میرا بیٹا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 وَيَا قَوْمِ اِسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا السماء عليكم مدرارا الى قوتكم ولا مجرمين اے میری قوم اپنے پروردگار سے گنا کی معافی مانگو پھر اس کی طرف رجوع کرو وہ تم پر آسمان سے موصلہ دھار بارشیں برسائے گا اور تمہاری موجودہ قوت میں مزید قوت کا اضافہ کرے گا اور مجرم بن کر مو نہ موڑو قالوا یا ہود ما جئتنا ببینت وما نحن بتارکی آلہتنا عن قولک وما نحن بتارکی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 نول تراک باب الی ہوں کال انشد اللہ حدو انی مما امتش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 من دونہی فکیدونی جمیعا ثم لا تنظرون اب تم سب کے سب مل کر میرے خلاف چالیں چل لو اور مجھے ذرا محلت نہ دو انی توکلت علی اللہ ربی و ربکم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 تو ہمیں ایسا شک ہے جس نے ہمیں اس تراب میں ڈال دیا ہے قال يا قوم ارأيتم ان كنت على من مِنْهُ سر مِنَ اللَّهِ سوئی تم فَمَا تزیدون غَيْرَ تخصیص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 فوہ فذروها فذروها اللَّهِ وَلَا اصوح فم بو اور اے میری قوم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 قالوا اتعجبین من امر الله رحمت الله وبرکاتہ علیکم اہل البیت انہو حمید مجيد فرشتوں نے کہا کہ آپ اللہ کے حکم پر تعجب کر رہی ہیں آپ جیسے مقدس گھرانے پر اللہ کی رحمت اور برکتیں ہی برکتیں ہیں بے شک وہ ہر تعریف کا مستحق بڑی شان والا ہے فَلَمَّا ذَهَبَ عن عِبْرَاهِيمَ الرَّوْعُ وَجَاءَتْهُ الْبُشْرَى يُجَادِلُنَا فِي قَوْمِ الْوَوْتُ پھر جب ابراہیم سے گھبراہت دور ہوئی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 قَالُوا يَا لُوطُ إِنَّا رُسُلَ رَبِّكَ لَن يَصِلُوا إِلَيْكَ فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطَعٍ مِنَ اللَّيْلِ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنكُمْ أَحَدٌ إِلَّا امْرَأَتَكَ إِنَّهُ مُصِيبُهَا مَا أَصَابَهُمْ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 قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ وَلَا تَنْقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ إِنِّي أَرَاكُمْ بِخَيْرٍ وَإِن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 اور اپنے مال و دولت کے بارے میں جو کچھ ہم چاہیں وہ بھی نہ کریں۔ واقعی تم تو بڑے عقل مند نیک چلن آدمی ہو۔ قَالَ يَا قَوْمِ أَرَأَيْتُمْ إِن كُنْتُ عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّن رَبِّي وَرَزَقَنِي مِنْهُ رِزْقًا حَسَنًا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 وَيَا قَوْمِ لَا يَجْرِمَنَّكُمْ شِقَاقِئِ أَنْ يُصِيبَكُمْ مِثْلُ مَا أَصَابَ قَوْمَ نُوحٍ أَوْ قَوْمَ هُودٍ أَوْ قَوْمَ صَالِحٍ وَمَا قَوْمُ لُوْطٍ مِنْكُمْ بِبَعِيدٍ ار اامر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 اے میرے قوم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 نہیں تھی يوم النار وبئس وہ قیامت کے دن اپنی قوم کے آگے آگے ہوگا اور ان سب کو دوزخ میلا اتارے کا اور وہ بدترین گھاٹ ہے جس پر کوئی اترے وَأُتْبِعُوا فِي هَذِهِ لَعْمَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةً بِأْسَ الْرِفْدُ الْمَرْفُودِ اور پھٹکار اس دنیا میں بھی ان کے پیشے لگا دی گئی ہے اور قیامت کے دن بھی یہ بدترین صلہ ہے جو کسی کو دیا جائے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 فی ذالک لآیت لمن خاف عذاب الآخرة ذالک یوم مجموع لہن ناس یوم مشہود ان ساری باتوں میں اس شخص کے لئے بڑی عبرت ہے جو آخرت کے عذاب سے ڈرتا ہو وہ ایسا دن ہوگا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 شہ چنانچے جو بدحال ہوں گے وہ دو میں ہوں گے جہاں ان کے چیخنے چلانے کی آوازیں آئیں گی قالدین فیہا ما دامت السماوات والارض الا ما شاء ربک ان ربك فعال لما یرید یہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے جب تک آسمان اور زمین قائم ہیں الا یہ کہ تمہارے رب ہی کو کچھ اور منظور ہو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 فَلَا تَكُ فِي مِرْيَةٍ مِمَّا يَعْبُدُ هَاُؤْلَاءِ مَا يَعْبُدُونَ إِلَّا كَمَا يَعْبُدُ آبَاؤُهُم مِن قَبْل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 ین نل موتمس کم لونی اولی ومل کن دون مین اولی اصمل سرو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 من من في إلا ج فِيهِ اوجری م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 ولیب ہی ارجا مل ہوں فلئی رَبُّكَ کے بے غافی آسمانوں اور زمین میں جتنے پوشیدہ بھید ہیں وہ سب اللہ کے علم میں ہیں اور اسی کی طرف سارے معاملات لوٹائے جائیں گے لہٰذا اے پیغمبر اس کی عبادت کرو اور اس پر بھروسہ رکھو اور تم لوگ جو کچھ کرتے ہو تمہارا پروردگار اس سے بے خبر نہیں ہے